خلا سے کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایک جاننا ضروری ہے موبیت میں ایک جاننا ضروری ہے اور عبادت میں ایک جاننا ضروری ہے کوئی بھی عبادت سب کے سمندر کے لیے اگر سو قسم کی عبادتیں ہو تو سو کی سمندہ کے لیے اور اگر آپ سو میں سے ننانوے عبادتیں سے کے لیے کریں اور باقی ایک رہ کے اس ایک عبادت کا دن ننانوے اسے جو ہیں آپ اللہ کو دے دیں اور صرف ایک آشاریہ ایک کسی خیر اللہ کو دے دے تب بھی آپ مثرت ہوگئے اللہ تعالیٰ کوئی نماز کوئی روزہ کوئی عبادت نہیں کرے گا یہ تو ہے اور یہ نجات کی بنیاد ہے صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ سے ایک دفعہ صحابہ کے سفر پر تھے ایک مانسن کی آواز سے لی جو اذان دے رہا تھا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بھی شخص ہے فطرت پر قائم فطرت پر قائم شاید اللہ اللہ کیا معنی ہے اس کا کہ دوائی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ اللہ کے زخم پر سن کر کیا فرمایا فرمایا کہ جنت تم جنت میں داخل ہو یہ نہیں فرمایا جب اللہ اکبر کا اللہ اکبر یہ توحیب ربویت ہے اس بات کا اعتراض پوری تعینات میں سب سے بڑا اللہ یہ توحید ربوبیت ہے لیکن خالی توحید ربوبیت کافی نہیں کیونکہ توحید العبید <ربو> پر <بر> اب اس قائم تھا قائم تھا لیکن جنت کی مشارت آپ نے کر دی جب اس نے توحید العید کا احتراج کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ اشاد اللہ, اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ عبادت کی توحید ہے اس امر کا احتراج کیا جائے کہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف ایک اللہ عمل بھی اس کے مطابق یہ نہیں کہ ہزارے کو زندگی پر دیتا عمل اس کے خلاف کبھی کسی پرگاہ کا روس کبھی کسی میں بار کا روس اور کبھی کسی کو بخارا جا رہا ہے کبھی کسی کے نام کی نظرے کبھی کسی کے نام کی نیاز یہ تو نفاق ہے اور عمل کچھ ہے یہ تو منافقت ہے اللہ یہ طرح قبول کرے گا تو اللہ کے صلی اللہ صلی اللہ صرف اشد اللہ رحم اللہ کے احترف پر اسے جنت کی مشارت دی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا تو اس شخص کا دیدار کریں کون اس کی تلاش کو ہم نکل پڑے تلاش کے بعد ہمیں ملا ہوا بکریوں کا چروا چند بکریاں اس کی ملکیت تھی انہیں چرانے کے لیے جنگل میں پھر رہا تھا مرغیزہ انسان دل سے حلال ساتھ ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کے تحندر نے اس کی اذان سنی اس کو جنت کی نشانت دے یہ توحید الوحیت کا فائدہ کہ یہ جنت کی نشاندہی کرتی جنت کی نشان ہے جنت کی علامت ہے پیش عملی طور پر اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کی الوہید کی توحید پر قائم عقیدہ یہ ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف ایک اللہ نماز ہو روزہ ہو قربانی ہو زباں ہو نظرے ہو نیادے ہو منتے ہو ذکر ہو دل کی عبادت ہو بٹیا آزاد کی عبادت ہو ان سب کا مستقبل جو ہے وہ اللہ ہے اگر کوئی عبادت آپ نے کسی غیر اللہ کو دے دی یہ مجھے کانا ہوگی پھر اللہ آپ کا توبہ قبول کرے گا یا کوئی نماز قبول کرے گا آپ نیکیاں کرتے رہے کوئی نیکی قبول نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریاکاری آری سر سب سے چھوٹا شرک اس تعینات میں ریاکاری ریاکاری کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے خجدہ ہو قیام ہو کراس ہو سب اللہ کے لیے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ جائے کہ خلا صاحب دیکھ رہے ریاکاری کاری دکھلاوا کہ لوگ دیکھ رہے میں کتنا بڑا نمازی کتنے لمبے سجدے کر رہا ہوں یہ ریاکاری حالانکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ سجدے اور یہ نماز اللہ کے لیے لیکن یہ ریا دل میں آ گئی دکھلاوا آ گیا رسول اللہ فرم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ میں قبول نہیں فرماتا حالات یہ سب سے چھوٹا شرک باقی شرک اس سے بڑے اور اللہ تعالی ایسے شخص میں بھی قبول نہیں فرماتا بلکہ فرمایا کیا مرتبہ ہوگا یہ شخص اپنی نیکیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت اس کی نیتیاں دیکھ کر فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں لیتا فرشتے کہیں گے کہ یاد نہ اس کے پاس تو میکنہ ہی میکنہ. نمازے, روزے حج اور ہیں یہ تو یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے اللہ باز فرمائے گا کہ تمہارے سامنے اس شخص کا ظاہر تم اس کے ظاہری امال دیکھ رہے اور میرے سامنے اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ظاہری امال ٹھیک ہے لیکن اس کا باطن ٹھیک نہیں دل ریاکاری ریا تھی دکھلاوا تھا نمود و نمائش کوئی نیکی ہو بس دنیا دیکھے واہ واہ کرے تعریفیں کرے اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم خان کی نیک قبول نہیں فرماتے حالانکہ یہ سب سے چھوٹا فرق ہے تو باقی فرق اس سے بڑے فور کرے وہ کس طرح نیٹیاں کے لیے تباہ کن میری آج کی نیٹوں کی کیا حیثیت ہے اللہ باب نے فرمایا نہیں تھا وہی قبل بھی تھا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آج سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں اے امبیا کی جماعت وہ تمہاری نیٹیاں بڑی عظیم الشان ہے بڑی بڑی نیٹیاں اور تم اپنی امت کے لیے اپنی قوموں کے لیے نمونے ہو آئیڈیل ہو لیکن یاد رکھو اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے امال برباد کر کے رکھو فرمایا کہ یک فروف اللہ کے دربار میں کسی مشرق کے لیے کوئی معافی نہیں اور مشرق کے علاوہ اللہ تعالی اس کو چاہے معاف کر دے شادی کو معاف کر دے ثانی کو معاف کر دے پیور کو معاف کر دے, معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر فرق کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے اس لیے توحید کی پہچان ضروری ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ کُن اللہ و عہد جو ہے اس کی پہلی آیت یہ توحید کا ستون ہے اور پورے دین کا حاصل پورے دین کا نشوڑ بلکہ جس قدر بھی انبیاء آئے ان انبیاء کے دین ان کی شریعتیں ان کی ملتیں ان تمام کا خلاصہ ان کا ماحصل ان کی بنیاد ان کی اثاث یہ آیت کریمہ کن اللہ وحد یہ کہ کہہ دیجیے اللہ ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کس کس چیز میں ایک دو چیزیں میں نے دھیان کر دی رنسیہ کے تین چیزوں میں اس کا ایک ہونا اور ایک ماننا ضروری ایک اس کے رب ہونے میں تو پوری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے دوسرا اس کے معبود ہونے میں تو پوری کائنات کا معبود بھی وہی ہے عبادت کے لائق وہ ہے چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو سب عبادتوں کے نایق اللہ تعالیٰ ہے وہی اس کا مستحق اور تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے اور ایک ماننا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان وہ نام اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان ان تمام صفات کو اپنے سامنے ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری اب وہ صفات کتنی ہے صفات کو بہت حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں لیکن رسوم اللہ سمجھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جتنی صفات کا علم دیا ہے وہ ننانوے صحیح بخاری کی روایت ہے ان کہ اللہ کے ننانوے نام کچھ نام قرآن میں ہے, کچھ نام حدیثوں میں ان کو جمع کرے تو ننانوے بنتے ہیں اور تربی کے حدیث میں ان ننانوے ناموں کا ذکر قالح حکین جو آپ کے گھروں میں ہیں ان کو آپ شروع میں کھولیں تو شروع کے پہلے سفر پر یہ نام موجود ہیں یہ ننانوے نام ان کو اپنے سامنے رکھیں ان تمام ناموں میں اللہ تعالی کو ایک جاننا ضروری اگر کسی نام میں آپ نے کسی شہر کو اپنا کا شریر کر لیا تو توحید ختم ہو گئی چاہے زندگی بھر آپ اللہ کی بات میں کرتے رہے لیکن کسی ایک نام میں آپ نے کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا اللہ کے کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا توحید ختم ہو پھر شرک جائے ساری ریٹیاں برباد اب وہ نام نام آپ کے سامنے آپ ان کو پڑھیں کیوں نہیں پڑھتے کیا آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ دنیا کے سکے کن کر چلے گئے اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت اس کی طرف کسی کا احساس ہی نہیں عجیب یہ غذائی کا دور ہے کہ دنیا کی پیچیدہ سے پیتیزہ چھٹیاں سلجھاتے رہتے ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی معرفت میں اللہ کی پہچان نہیں اللہ کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نام کے ننانوے ناموں کو آپ نہیں پڑھو گے اور پڑھنے کا فائدہ کتنے اللہ کا ہمبر کا فرمان ہے کہ جو ان ناموں کو پڑھ لے اور ان ناموں کو یاد کر لے من آخو تخل جنت ان ناموں کو پڑھ لے ان ناموں کو یاد کر لے اور ان ناموں کے معنی سمجھ لے اور جو اس کے معنی سمجھ لیے ان پر وہ چک جائے ان پر عمل کرے صاحیات ہزار کے یہ چار کام کرنے والا اللہ کے ناموں کے حوالے سے یہ چار کام کرنے والا جنتی ان کا یقیناً جنتی ان ناموں کو پڑھنا ناموں کو یاد کرنا ان ناموں کے معنی کو سمجھ لینا اور ان معنی پر چک جانا جو سمجھ لیا اب اس پر قائم ہو دنیا بدل جائے سردمے آ جائے آندیاں آ جائیں طوفان آ جائیں قتل کر دیا جائے چلا دیا جائے لیکن جو نام اس نے پڑھ لیے سمجھ لیے اور اللہ کی صفات ان کی معرفت حاصل کر لی اب ان صفات میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتی یہ توحید ہے توحیر صفات اللہ کی صفات کی توحید یہ نانوے نام قرآن وادی سے موجود ہے اور آپ کی سہولت کے لیے قرآن کے شروع میں لکھے گئے ان کو آپ پڑھیں یہ پڑھنا یہ دین کا جز جب تک ان ناموں کی مارفت نہیں ہوگی آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی اور توحرید کی تکمیل کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں یہ چند بنیادی رقطے ہیں کوئی لمبی سواری بات نہیں چند بنیادی نفاذ ہے یہ توحید صفات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظام نام, نام، ان کو پڑھیں اور پڑھ کے ان کے معنی پر غور کریں اور ڈک جائیں ان مثلاً اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہر رفاق رضاک کا معنی کیا ہے معنی روزی دینے والا بس اللہ کی ایک قسط آپ سے معلوم ہو گئی اس پر ڈھک جاؤں اب آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا صرف ایک اللہ اب آپ یہ کہیں کہ فلاں بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دستگیری کرتا ہے اور فلاں بھی سنج بخش ہے اور فلاں کے پاس بھی خزانے ہیں یہ اللہ کی صف میں آپ نے الحاظ کر دی یہ الحاظ کر گیا توحیر کفات ختم ہو گئی اب آپ نمازیں پڑھے روزے رکھیں کوئی فائدہ نہیں میرے یہ آپ کی توحری درست میں یہ نیکیاں کہاں قبول ہوں گی اللہ کے ان میں سے نام آنے قید مانا وہ غیب جاننے والا ہے ابھی اللہ کی صرف قرآن پاک میں ہے اللہ عالم اسلام آباد عرب الخیب علم پر کہہ دیجئے آسمانوں میں کوئی ہو یا زمینوں میں کوئی ہو کوئی غیب نہیں جانتا سی اللہ عالم الخیب اللہ کے صرف ابھی آپ نے پڑھ لی اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا اس پر کٹ جاؤ اس کا معنی یہ کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ تو اگر آپ کہیں کہ فلاب غیر جانتا ہے اور فلاح بھی غیب جانتا ہے تو توحید صفات میں انہاد آ گئی توحید ختم ہو گئی شرک آ گیا اب زندگی بھر کی نیک میں مسترد ہو جائیں گی اللہ آپ کی قوتہ قبول نہیں کرے گا جب تک توحیر صفات کے سے آپ کا قیدی درست نہیں ہو یہ ننانوے سفارت کس لیے اللہ کو ایک جاننے اور ماننے کے لیے ان کو پڑے پورا تین کے اندر موجود سارا تین کے اندر موجود اس میں بڑے فائدے ہوں گے آپ کو اللہ کے پگمبر کی چھوٹی سی حدیث کتنا بڑا قوان القل ہے یہ چھوٹی سی حدیث ہے اور کس طرح اس چھوٹی سی حدیث نے جنت کی نشاندہی کر دی تو یہ توحیر صفات توحید کی اہم ترین قسم اب ان تمام ناموں کو آپ پڑھیں اور اس کے مفہوم پر آپ جگ جیں استقامت کا اظہار کرے اس میں کوئی گڑبڑ اگر ہو گئی اللہ کی کوئی قسط آپ نے کسی اور کو دے دی یہ شرک ہے اور یہ وہ انحاد ہے جسے اللہ نے روکا بول رہ اللہ حضور ہے یہ الحاط اس الحاد کو آپ نے چھوڑ دیں تاکہ خالص توحید اپنا آپ کو عطا فرما دے اور خالص توحید کے بغیر نجاب کا کوئی تصور نہیں چاہے آپ کی موت مکہ میں آئے یا مدینہ میں آئے جب تک خالص و نہیں ہوگی نشا کا کوئی تصبر ہو. اس لیے یہ جانو اور کہ یا اللہ تو کس کس چیز میں ایک ہے کل کہہ دیجئے ہوا کہ حساب ایک ہے کس کس چیز میں ایک ہے ان تین چیزوں میں ایک ہے اپنی رموبیت میں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے اس دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا آپ کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ سب کا خالق اور مالک اللہ ہے اللہ کے سبق کسی نے ایک سرباری پیدا نہیں اور نہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ قیامت پیدا کر سکے گا اور دوسری قسم جس میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے وہ عبادت جتنی بھی عبادات ہے اس دن میں وہ سب قسم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا ان کا مسترح ہے اللہ کے سبق کوئی بھی عبادت اپنے شریک نہیں ہے یہ توحید الوحی ہے اور تیسری چیز اللہ کی اسلم اور صفات ہے جو بھی اللہ کے پیارے نام ہے اللہ کی صفات ہے ان تمام میں اللہ ایک ہے ان اللہ کو ایک جانو ایک مانو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بعض جگہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں لفظی اشتراک ہو سکے بعض لوگ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے لیکن وہ ماں ایک لفظی اشتراک ہے یعنی ایک شرف ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی وہ شرک نہیں ہے وہ صرف ایک لفظی اشتراک ہے وہاں بھی فرق زمین و آسمان میں مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے الحی اللہ کے سکھ وہ الہائی بھی تو کہیے وہ زندہ ہے آپ بھی زندہ ہے آپ کو بھی حی کہا جا سکتا ہے زندہ آپ بھی ہو اب یہ ایک لفظی اختراک ہے کہ اللہ بھی زندہ ہے آپ بھی زندہ ہے یہ مرض ایک لفظی اختراک ہے کہ وہ لفظ جو اللہ کے لیے ہے وہ لفظ آپ کے لیے بولا جا رہا ہے لیکن مان بھی جو ہے وہ کوئی نسبت نہیں اللہ بالا زندہ ہے ایسا زندہ جیسا اس کے لائق ہے اور آپ زندہ ہیں ایسا زندہ جیسا آپ کے لیے زندہ ہونا لائق آپ ایسے زندہ ہیں کہ پہلے آپ ادم تھے معلوم آپ کا نام شام تک نہیں پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا فرق دیکھے آپ پہلے آپ معلوم پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا پھر ایک وقت آئے گا فرق آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ بول اول بول آخر وہ اوبل ہے اول کا معنی اس سے پہلے کچھ نہیں اس کی کوئی ابتدا نہیں کوئی ابتدا نہیں اور آخر ہے جس کی کوئی امتحا نہیں دیکھیے کتنا فرق ایک آپ زندہ ہے اور ایک اللہ زندہ ہے صرف ایک نزیز چراغ ہے لیکن مانوی اخبار سے فرق آپ نے اللہ کا زندہ ہونا مستقل ہے وہ اس کا زندہ ہونا کسی سے ماحوز نہیں کسی سے مستحر نہیں لم لمب یو لد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کچھ پیدا ہوا اس کا کوئی خالق نہیں آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ کا وہ خالق ہے اس نے زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کو زندگی اس لیے آسانی فرمائی پھر آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ آب کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے پہلے آپ معلوم تھے پھر آپ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اللہ کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے اللہ کے دغم پر دعا کیا کرتے تھے امسل اول سا پبلا کا شہید امسل آخر سا پاگہ کا شہید یا اللہ تو اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور تم ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں ہوگی نہ کی کوئی ابتدا ہے نہ کی کوئی انتہا ہے تو اگر لفظ حیات استعمال ہوا ہے تو یہ مہاد نفی اشتراک ہے نفظی اشتراک باقی مانوی اعتبار سے آپ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا آپ کے نائک ہے اور اللہ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا اللہ کے نائک خمیر اور بصیر اللہ سنتا اور دیکھتا ہے سنتے اور دیکھتے آپ بھی لیکن کیا یہ شرد ہو گیا نہیں یہ مہاد نفظی اشتراک عقیدے کی بات یہ ہے کہ آپ ویسا ہی سنتے ہیں اور ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا آپ کے لائق ہے پر اللہ تعالیٰ ویسا ہی سنتا ہے اور ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا اللہ کے نائق ہے دیکھئے آپ کا دیکھنا ایسا ہے اس تناب کے نیچے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا حالانکہ آنکھیں موجود ہیں پر تناب ہمارے سامنے اس لکڑی کی تہ کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ سامنے موجود ہے یہ ہمارا دیکھنا یہ ہمارا سننا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور سننا حضیز میں آتا ہے کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت اور پہلے آسمان کی لٹائی بھی پانچ سو سال کی پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے پھر دوسرے آسمان کا حجم بھی پانچ سو سال کے برابر اس کا ساتویں آسمان تک اس کے بعد ارش الرحمان بھی 500 سو سال کی مسافت کے فاصلے پر ہے اتنی پوری پر وہ ذات موجود ہے اور سمایہ ان لاف العرب غلام السماء آسمان کا کوئی سوچا ہو نہ زمین کا کوئی سونا ہو اللہ تعالی پر نہ آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ہے یہ اللہ کا دیکھ یا نہ وہ جدید اور نمت اس السماء و اسلم اور تاریخ ترین رات ہو اور سیاہ تاریخی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان ہو اور چٹان کی کیا کے اندر کیا کی چونٹی چل رہی ہو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس چونٹی کو چھیت بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے ہے کوئی مناسبت ہے وہ بھی سنیے وکیل سننے والا اور دیکھنے والا سنتے اور دیکھتے آپ بھی ہیں یہ صرف لفظی اشتراک ہے لیکن مانوی مفہوم اعتقادی مفوم جو ہے وہ الگ اس شرک کی بات نہیں اس لیے عقیدے کی اطلاع کرنا ضروری ہے لہٰذا میرے دوستوں اور بھائیوں یہ تیسری تھی جس میں اللہ کو ایک جاننا ضروری وہ اللہ کی مبارک نام اللہ کی پیاری صفات میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات مشتمیل ہو گئی لیکن کیونکہ توحید کی بات تھی اور میں نے بڑے خلاصے کے ساتھ تقسیم تو, تو بہت ہو سکی ہے اس میں کتابیں ختم ہو جائیں اور یہ راتیں ختم ہو جائیں خیل. لیکن بڑے اقتصاد کے ساتھ میں نے چند قواعد رکھے آپ کے سامنے توحید خالص کے قواعد اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کس چیز میں ایک ہے اس کی مارف اس کی پہچان ضروری ہے ورنہ میرے دوستوں اور بھائیوں اس کے بغیر اگر آپ مر جائیں تو آپ کی لیکیاں بہت ہوں سے ہو نمازے روزے ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور ایک مانو گے نہیں تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بتافرما اور اللہ بڑی عزت اس توحید خالص کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے ہماری زندگی اسی پر قائم رہے اور ہماری موت اسی پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ممات مم یعلم میں ماتا یا اندر فخد الجنہ جو شخص مر جائے اور اسے معلوم ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ ہے یہ اس کو معلوم ہو جنوں جان کی گہرائیوں سے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ فرما کہ اگر اس طرح وہ مر جاتا ہے فخر الجنہ تو وہ جنتی ہے یہ توحید کی برکتیں اور یہ توحید کے فائدے ہیں اور ایک طرف توحید کی نحوست آپ دیکھ لیں کہ پہاڑوں کے برابر آپ کی نیکیاں ہو آسمان بھر گئے آپ کی نیکیوں سے لیکن اگر آپ کی توحید سیدھی نہیں ہے تو اللہ تعالی آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے اس لیے توحید کی استقامت ضروری ہے اور توحید کی معرفت ضروری ہے ایک آخری بات حل کر دوں توحید کے حوالے سے وہ بھی ایک عام ترین نکتا ہے کہ اللہ کی ایک صف ہے وہ, اور ہونا کہ وہ حکم دینے والا حکم ناخل کرنے والا حکم نازل کرنے والا حکم بنانے والا ایک الگ پھر آتوں کو نہا جائے اس کا ماننا یہ ہے کہ جو آپ نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلنا اب اللہ کا حکم آپ کو کیسے معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا اور وہ اس کا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ ہم. اللہ نے اس پر اپنی ناظر فرمائی اپنے احکام بھیجے یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکات نماز کا طریقہ یہ رونے کا طریقہ یہ حج کا طریقہ یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیجیے پورا دین مکمل ہے قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ بات اللہ فرمانے ونظ اللہ علیہ الکتاب الحکم اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن و حدیث دونوں علامہ کے حتم ہے دونوں آسمان سے ڈاضر ہوئے ہیں ایک شخص اگر قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا تو وہ تاخیر ہے اگر وہ حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی تاخیر ہے مومن تب ہوگا جب وہ قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے کیونکہ ان دونوں میں اللہ کا حکم ہے ان دونوں کے بغیر سیم مکمل نہیں ہو سکتا لہذا اللہ کا شارع ہونا اللہ کا حاکم ہونا اس کا تقابر یہ ہے کہ ہم تغمبر اسلام کی سچی پیروی کرے اور خالص پیروی کرے نماز پڑھے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے سکاس دے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے حج کرے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے انغر جو کچھ بھی کرے جو کام بھی کرے ہمیں یہ بحیمت ہونی چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ کام ثابت ہے یا نہیں ہے اگر آپ سے ثابت ہے تو وہ دین ہے اسے کرے اس میں تھوڑا سوال ہے اگر آپ ثابت نہیں ہے تو وہ بدت ہے اس کو چھوڑ دیں چاہے وہ کام ساہے. کتنا پرکشش ہو جب اس میں کوئی خیر و برکت نہیں اور کوئی اضر نہیں اللہ حلی دین کا صحیح قہم ہے آخر میں میں وہ تعزیت کے کریمات کہوں گا جو کریمات کہنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ وسلم جب کسی کی تعویت کی تشریف لے جا کے الفاظ کہا کرتے تھے یہ الفاظ آپ یاد کر لیجئے ایک کا مسوم یاد کر لیجئے تاکہ ہر کام سنت کے مطابق ہو تعزیت کی سنت کے مطابق ہو اللہ کے پیغمبر یہ کہا کرتے تھے یہ صحیح مخالف کی حدیث ہے اِنَّ بلا ما آثر بکل علم از بل تس بل یہ جو چیز اللہ نے لی ہے یہ اللہ ہی کی تھی یہ اللہ ہی نے دی یہ ایک امانت تھی تمہارے پاس اللہ نے دی تھی اللہ نے واپس لے لی شعین اضر مسمہ الفاظ دی کہ ہر چیز تو اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہر شخص اس نے کب آنا ہے اللہ جانتا ہے اور کب جانا ہے یہ بھی جانتا اللہ کے وقت مقرر یہاں جو وقت اللہ کے مقرر ہے اس وقت مقرر پہ اللہ نے اس کو دے لیا اس لیے تم پورو ہوا نہ کرو نوا خانی نہ کرو اپنے کپڑے نہ پھاڑو کینے نہ پیٹو رخار نہ پیٹو یہ نواخانی اور یہ آہو بکا یہ منع ہے صرف بغیر شور کیے آنکھوں یا کی آخو سے رونا اس پر تو بندے کو کنٹرول بھی نہیں یہ دائر ثابت ہے باقی رونا چلانا چیخنا تو کپڑے پھاڑنا سینے پیٹنا رخسار لوشنا یہ سب کا سب جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے کہ اللہ کے جرم پر سبات فلطف تم صبر کرو فلتاحت سے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو یعنی مرنے والا مر گیا اور تم صبر کر رہے ہو اور صبر کر کے اللہ تعالی تم اجر اضاف فرمائے دیکھیں کیا بہارے ہیں اس دین کی رسول اللہ کی حبیث ہے کہ آج بل امر مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے ان امراہ خیر اس پر کا ہر کام اس کے لیے بہتر کیسے اللہ کے نصابت و ساکارہ اسے اگر خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاتے ہیں رزال کا خیر اللہ ہوں یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ شکر کی جا جنت نصابت و ذرا اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صابارہ وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں رزانے کا خیر اللہ ہو اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ ان علامہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ عجاب امرد مومنگ کا معاملہ کتنا عجیب ہے وہ ہر حال <سؤال> میں اللہ تعالیٰ سے اجر دے لیتا ہے اور جنتوں کا واعث بن جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق فرمائے اکول اکولی حالا بس